الحمد لله وكفام والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفام أما بعد فعدوا بالله السميل عليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أَيْذَا كُنَّا عِذَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 رب شرح لی صدری ویتر لی امری وحل العقدتا بالنسانی افقه قولی آمین یا رب العالمین وقالوا ائذا کنا عظاما ورفاتا کفار کی طرف سے ایک اعتراض رکھا جا رہا ہے اور قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس کو دہرایا گیا ہے قرآن حکیم نے اس کا مدلل جواب بھی دیا ہے اور کہتے ہیں ایزاکن کہ ایزام رفاتن کیا جب ہم ہڈیاں اور وہ سیدھا مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے کھوکھلی ہڈیاں گلی سڑی ہڈی ہڈیوں کی شکل میں عظامن گوشت اتر جائے گا ہڈیوں کے اندر سے کھا جائے گی بون میرو کو کھوکھلی ہو جائیں گی گوشت مٹی بن جائے گا کہیں کہا آئز متنا وا تو بن کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہاں فرمایا کیا جب ہم مٹی اور بوسیدہ ہڈیوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے انسون خلقن جدیدہ کیا ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے اس وقت بھی انہیں یہ پوائنٹ بڑا اٹریکٹو لگتا تھا اور اتھینٹک لگتا تھا کہ لوگوں کو اس کے ذریعے کنفیوز کیا جا سکتا ہے ہڈیاں بن گئی ہیں مٹی بن گئی کیسے یہ اٹھیں گے کیسے یہ سوال آج بھی لوگ رکھتے ہیں ہمارے پرویزی حضرات جو ہیں وہ مرضوں کا انکاری اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ جو فزیکل قوانین ہیں جو لا نیچر ہے کو تو کوئی توڑ نہیں سکتا چاہے وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو لہذا یہ کیسے ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال پڑھے لکھے زین کا نہیں بلکہ جاہل زین کا سوال اور یہ آج نہیں ہوا کہ جی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی ہے اور آج پتا چلا کہ یہ کیسے ہوگا لہذا ڈاکٹروں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی کیسے بنے گی پتا چلا کہ یہ تو اتوا کے ذہن میں بھی آتا ہے وہ اپنے باپ کی قبر میں سے لے کے مٹھی بھر کے لاتا تھا اور آ کے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھونک مار کے اڑاتا اور کہتا ہے تم کہتے ہو کہ یہ اٹھے گی سرمایا ہاں یہ بھی اٹھے گی اور تو بھی اٹھو گا اور دونوں جہنم میں جاؤ تو کہتے ہیں ایزامتنا وکنا ترابن لفیق الکن جدید نئے سیرے سے بنیں گے اس کا بہترین جواب یہ تھا کہ نہیں ہم نے بدن نہیں بنانا تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو ہڈیاں تو یہی رہیں گی ہم تو روح کی بات کر رہے ہیں ہم روح کو اٹھا کر کھڑا کریں گے روح کو ایکٹیو کر دیں گے اور روحی کو جنت ملے گی روحی کو جہنم ملے گی بات ختم ہو جاتی جو کنفیوژن وہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے اسی وقت جواب دے دیا جاتا جیسے ہمارے پرویزی حضرات کہتے ہیں کہ یہ بدن نہیں اٹھے گا عیسائی ہی کہتے فتنا کہاں سے آئے اس نے تقریباً دوسری صدی ہجری میں حملہ کیا تھا یہ وائرس حملہ آور ہوا تھا خوارج کی شکل اور وہ دوسری انتہا تھی وہ اسلام کو انتہائی سختی سے پکڑنا چاہتا اس سختی سے بھی زیادہ جو اللہ رسول نے کی کبیرے کا جس نے اشتہار کر دیا جسے کبیرا گنا ہو گیا وہ کافر ہو گیا چونکہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوا لازا مرتاد ہے اور مرتاد ہے تو واجبل قتل ہے اسی پہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا پکوا دیا تھا انہوں نے اور شہید کر دیا متقی اتنے تھے کہ دو صاحبان جا رہے ہیں ایک کھجور کے نیچے سے گزرے بھوک لگی ہوئی تھی ان میں سے ایک نے وہ کھجور اٹھا لی اور کھا لی اور دوسرے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈر ایک کھجور تیری نہیں تھی جانت کے خالی وہ پھر کریم ترین بستی میں گئے ہیں اور جا کے انہوں نے پوچھا کہ فلاں کھجور کا دراف کس کا ہے اور پتا چلا فلاں صاحب کا ہے اس سے جا کے بخشوائی ہے وہ کھجور اتنا تقویٰ ہے ان کے اندر یہ مت کہیں کہ وہ جی بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں جی اور بڑا صدقہ کرتے ہیں جی اور بڑے روتے ہیں وہاں سے صرف دو فرلانگ آگے جا کے حضرت تلہار رضی اللہ تعالی جو میں سے ان کو انہوں نے پکڑا ہے ان کو بھی شہید کیا ہے ان کی لونڈی حاملہ تھی اس کا پیٹ چاک کیا ہے لونڈی کو بھی مارا اس بچے کو بھی پیٹ میں سے نکال کے انہوں نے دبا کیا دوسری طرف یہ تھا کہ چونکہ یہ لوگ واجب القتل ہیں لہٰذا انہوں نے اسلام کا حکم سمجھ گئے وہ جہاد کیا انہوں. ایک طرف تکوا آپ دیکھ لیں دوسری طرف وہ شدت دیکھ لیں. تو پہلا جو یہ وائرل اٹیک ہوا ہے اس امت پر یہ ہوا ہے, خوارج کی شکل پھر ہوا موت کی شکل میں چونکہ مسلمان نئے نئے علاقوں میں جا رہے تھے فتح کرتے چلے جا رہے تھے تو وہاں کا جو کلچر تھا وہاں کا جو نظریات تھے جو فلسفیز تھیں انہوں نے مسلمانوں کو جتنا آپ نئے علاقے میں جاتے تو آب و ہوا آپ کو درست نہیں لگتی پھر کسی کو آزم نہیں ہوتا کوئی چیز کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے ان نظریات نے یونانی فلسفوں نے پھر حملہ کیا لیکن اسے بھی کنٹرول کر لیا گیا قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اور اللہ کی سنت ہے کہ جس زمانے میں جس قسم کا وائرس پیدا ہوتا ہے الفروتگار اس قسم کا بندہ اٹھا کے کھڑا کر دیتا اس کا علاج کرنے کے احمد نے بڑی قربانیاں امام ایسے نہیں بنا لیا گیا ان کو ووٹنگ کر کے ہسٹری نے ان کو امام بنایا ہے بعد والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ امام تھا اپنے زمانے میں لوگ فتوے ہی دیتے رہے امام بخاری کے کفر کے فتوے بھی موجود ہیں اور وہ بندہ جو ہے جس رات ان کا انتقال ہوا ہے وہ وہ رات تھی جس میں ان کے قریب ترین دوست نے بھی گھر سے نکال دیا تھا اور اس بندے نے آسمان کی طرف من کر کے کہا کہ اللہ تو حد ہو گئی ہے کوئی ٹھکانا نہیں زمین پر میرا امام بخاری تو بعد والوں نے کہا ہے جو انہوں نے ان کے کام کو چیک کیا کہ اس بندے نے کیا کام کیا اپنے زمانے میں کون سا پہ دیتا رہا انہیں کے ہم اثر مولوی خطبہ یہی حال دیگر ماں کا بھی ہے اور ان پہ جو تان ہوتا ہے وہ ان کے ہم اثر لوگوں کا ہوتا ہے بہرحال اس فتنے کی جڑ کاٹ دی گئی ختم ہو گیا اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ فتنہ جو تھا وہ آیا تھا مغلوب قوم کی طرف سے چونکہ ہم غالب قوم تھے لہذا یوں سمجھ لیں کہ یہ دو سو چالیس ووٹ کا جھٹکا لگا مغلوب قوم ہے سوچ سوچ کے اس کی چیز کو لیتا ہے آدمی اپنے کلچر پہ اپنے خیالات اپنے نظریات پہ آدمی کو فخر ہوتا ہے دوسرے کے لیے تھوڑی سی جگہ بچتی ہے وہ مغلوب قوم کا فلسفہ تھا لہذا ہماری ہڈیوں تک نہیں اترا اور امت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا پھر یہ حملہ ہوا ہے سر سید احمد خان کے زمانے میں ہمارے یہاں سب سے بڑے سرخیل اس کے سر سید احمد خان فتنا انکار حدیث فتنا انکار ہے فتنہ انکار, انکار ملائکہ فتنہ انکار جنات جس یہ کوئی جبراہیل وبراہیل نہیں کوئی فرشتہ نہیں ہے تم کہتے ہو یہ قرآن جبرائیل لایا اگر جبرائیل لایا تو میں اس قرآن کو نہیں مانتا یہ ان کا کہتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نبی کے اندر سے چشمہ ابلا ہے جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محمد کی تصنیف پھر آگے چلا چکرالوی صاحب اور جراج پوری صاحب اسلم جراج پوری صاحب اور پھر ہمارے یہاں اس کی انتہا کو پہنچایا اس کو غلام احمد پرویز جس بندے کو آپ دس ستر لکھ کے دے دے عربی کے اور زیر زبر نہ لگائیں تو وہ اس کی تلاوت نہیں کر سکتا وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا وہ بندہ اٹھا ہے قرآن کی تصحیح کرنے کے لیے ایک نیا مذہب لائق ہے نیا ایڈیشن اسلام کا کلوننگ ہوئی ہے مختلف جگہ پہ مختلف ترجمے کیے انہوں نے سارے کو سارے کا تو سب چاہیے دیا ہوماد چور مر چور تم کا ہاتھ کاٹو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے پریکٹیکل کرو کے اس چیز کو بتا دیا کہ بھائی اس کا مطلب یہ یہ کہتے نہیں سارے سے مرادانے کارخانے دار ہے سارکا سے مراد اس کے آگے جو چیلے چانٹے ہیں وہ ہیں اور فخ تھا دیا ہوا ان کے ہاتھ کار دو سے مرادیا کہ ان کی فیکٹریاں نیشنلائز کر لو یہ تفسیر کی انہوں نے ڈھیر سارے بلڈر کی اور اس کو لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے کہ یہ میرا اپنا فہم ہے کوئی عربی کی کتاب اٹھا کے یہ نہ لگے جی عربی میں تو اس کو یہ کہا گا میری مرضی ہے میں کہ اس کو کیا سمجھتا ہوں جس کا دل ہے قبول کر کے جس کا دل ہے نا قبول کرے ہو. تو یہ کوئی نیاف اتنا نہیں یہ سوال اگر آج اٹھا ہوتا تو لوگ کہتے یار اس کا جواب کیا ہے دیکھیے آج میڈیکل نے سائنس نے ترقی کی ہے آج ہم نے فزکس کیمسٹری اور بایولوجی پڑھی ہے یہ چیزیں آج ہمارے نالج میں آئی ہیں اس کا جواب اللہ رسول کیا دیں گے اس کا تو ہمیں خود سوچنا پڑے فرمایا یہ برسوں سے یہ لوگ سوال کرتے آ رہے ہیں بار بار کیا جہلوں نے اور اللہ نے اس کا جواب دیا واقال کنہ نظام کن جدید تو کیا ہمیں نئے سرے سے بنایا جائے گا بڑا جواب تھا کہ بھائی نہیں بنایا جائے گا وہ رو ہی سب کچھ جھیلے گی روح کے ساتھ سب کچھ ہوگا عیسائی یہی کہتے ہیں وہ کسی فیزیکل پیراڈائز کو نہیں مانتے اسپرچل پیراڈائز روح خوشی محسوس کر رہی ہے کہ وہ جنت میں ہے اور کافر کی سزا یہ ہے کہ پیاسے کی جی روح کو لا کے اسے ایک ڈریم دکھائی جا رہی ہے اس کی روح کو کہ وہ شراب خانے کے سامنے ہے دنیا پی رہی ہے اسے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے مگر پینے نہیں دیا جا رہا یہ اس کی سزا ہے یہ روح کو کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا ہاں میں کھڑا کروں کہیں فرمایا کل نام ایزا کننا ایزا من واروفات آئندہ لمح اوسون خلکن دے دیتا لمحب اوسون او ابا لون کل نان جی؟ کیا فرمایا بلا وائی ناٹ گا یہاں بھی یہی فرمایا تم کہتے ہو مٹی ہو جائیں گے مٹی تو بڑی ہلکی چیز ہے فلکون حجاوتن تم پتھر بھی بن جاؤ او حجیب یا لوہا بن جاؤ او خلق کم مما یکبر فی سدور یا کوئی اور ایلیمنٹ جو تمہارے سینوں میں تمہارے نالج کے مطابق بہت مشکل ہو بہت سخت ہو تم وہ بن جاؤ فسا یا کولون میں یو اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہمیں اٹھائے گا کون من یو ہمیں کون ری بلٹ کرے گا بڑا پیارا جواب ہے خلیلات رحم المرا جس نے پہلی دفعہ بنایا پہلے تم کیا تھے مٹی نہیں تھے پیٹھا کھایا ابا نے کہاں سے آیا ہر <وزح> اطال <ھلعتا> انسان شین امنت دار علم یقن شیم مزکورہ <مذپورا> جو تمہیں نتنگ سے بینگ لے بنا دیا اس نے کچھ نہیں اٹھا کھڑا کیا کوئی قابل ذکر شاید نہ آ تیرے تذکرے ہوتے رجسٹر میں بھی تیرا نام لکھا ہوا برتھ سرٹیفکیٹ لیے پیتے ہوئے ہر اطالل انسان اشین امنت دارم یقین شیم مزپورہ وکول انسانتو لوف اخرا جو حیا اور انسان کیسا ہے وَيَقُولُ انسان آئزا مہمتو جب میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ اخرا جو حیا کیا میں زندہ بنا کے اٹھایا جاؤں گا فرمایا اوالا يَذْكُرُ انسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ من کا علم یا انسان کو یاد نہیں رہا کہ ہم نے اسے جب پہلی دفعہ بنایا تھا تو یہ کچھ بھی نہیں تھا وہ مٹی تو ہے نا ہڈیاں تو ہیں نا کہیں اس کا نقشہ تو بنا ہوا ہے نا میں نے جب تمہیں بنایا تھا نا تیری ماں کے ذہن میں تیرا نقشہ نہ تھا باپ کے ذہن میں تیرا نقشہ تھا تو تیرے پاسپورٹ پر تصویر لگی ہے تیرے اسناتی کارڈ پر تصویر لگی ہے پچاس دفعہ جگہ پہ تیرا ریکارڈ ہے کھانے میں تیری تصویر لگی ہے اسی, اسی مصور نے تو تیری تصویر بنائی تھی علم یا کشیا تم کچھ بھی نہ تھے زکریہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ انا یقون علی غلام میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی آخر وقت بلا تو منل کی برسی میری بیوی باندھ اسی پچاسی نوے سال کی ہو گئی وقت بالاک تو مینال بار اور ادھر میں بڑھاپے کی فنش لائن کو ٹچ کر رہا ہوں اسٹارٹنگ نہیں ہے بڑھاپے کا فنش لائن خاص ونی میرا سر چاندی ہو گیا ہے شولے کی طرح بن گیا ہے فائد ہو گئے کیسے ہوگا فرمایا کزال کالا ربو کا ہوا القد خلق تو من ان قبل و لم تک یہ ہم کر چکے ہیں اور ہم تخلیق کے کام میں کوئی نئے نئے نہیں آئے ہمارے پاس ایکسپیرئنس ہے ما کنہ عنل خل کے ہم تخلیق کے کام میں بھولے نہیں ہیں کہ غلط بنا دیں گے جب انسان نے شک کا اظہار کیا کسی جی مار جائیں گے تو اٹھیں گے آیاشتہ بول انسان الن نجم اضواما کیا انسان نے یہ سمجھا کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے دی کیوں زور دیا جا رہا ہے ہڈیوں پر اٹھائے جاؤ کیوں کہا پانی پیو گے کیلے کھاؤ گے ولہ میں میں معاشہ ہوں پرندے کا گوشت کھاؤ گے کیا مطلب یہ ہے کہ یہ بدن ہوگا تو کھائے گا نا متا کے این تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہو گئے تم جی چودھری صاحب نے بیٹھ مقی علی آل الارائک تو ٹیک بدن لگاتا ہے روح تو بےچاری نہیں لگا سکے اور پیچھے نکل جائے سورہ رحمان میں جو کھانے پینے پہ زور دیا گیا لالچ نہیں دی گئی تیرا بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ بھی دوں گا پانی بھی ہوگا فلاں بھی دیں تو نماز پڑھو وہ لالچ نہیں دی جا رہی تمہارے جسم کے بننے کی دلیل دی جا رہی فرمایا جب آگ لگے گی جلد جل جائے گی جیسا دنیا میں جلتی ہے کل جلو ہوں بدلنا ہوں جلون گئے رہا ہم نئی اسکن پیدا کرتے لے یزوق الزاد تاکہ وہ درد کو چکھتی رہے آج ڈاکٹرات کہتے ہیں کہ وہ جتنے بھی سینسز ہوتے ہیں درد کو محسوس کرنے کے وہ جلد کے اندر ہوتے ہمارے جلد جب جل جائے گی تو ڈونٹ وی ہم نہیں بنا دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہاں سے لے کے آتے ہیں کس طرح بناتے ہیں تمہیں کیا فکر کیا لگی ہوئی ہے ہم بنائیں سب انسان ہو اللہ نجم اظام بال وائنا کیوں نہیں قادرین نالا ان بنانا ہم تو اس کے فنگر پرنٹس بھی وہی بنائیں گے اتنی باریکی کے ساتھ بنائے جاؤ گے تم اور اس کے پیچھے سائیکی کیا ہے بال اریز الفرا ماماما اس کے سامنے یہ کھڑا ہو کے اور دوبارہ بند کے جو حساب دینے کا ایک ڈر ہے جو ہینڈ بریک ہے وہ چاہتا ہے اس ہینڈ بریک کو کھول دے لفظ راہ اور آگے بھی اپنے فسکو فجور کو جاری اور ساری رکھے یہ جو ڈرامہ اٹھ کے کھڑا ہونے کا اور حساب کتاب دینے کا اس سے جان چھوٹ جائے اصل پیچھے نفسیات یہ فَسَيَقُولُنَ مَنْ يُعِيدُنَا تو کہیں گے ہمیں دوبارہ بنائے گا کون قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ ان کہو وہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا فَتَرَكُمْ بغیر کسی چیز کلمہ کن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لونگ اور ڈیڈ مالیکول مالیکولس آف لونگ آرگنیزم اینڈ ڈیڈ آرگنیزم کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا تم کہتے ہو کہ ہم قیامت کو بنائیں گے ہم تو تمہیں یہی بنا رہے ہیں اور مارے یوش یو وا یت ہر لمحہ تمہیں زندہ بھی کر رہا اور مار رہا جس دن اس دن تمہیں زندہ کرنا چھوڑ دیا اس دن تم اٹھو گئی نہیں آپ کو پتا نہیں جو سیل ریپروڈکشن ہو رہی ہے لمحہ بلہ پچھلا سیل مرتا ہے اگلا سیل پیدا ہو جاتا جس دن اس سیل نے اگلا سیل پیدا کرنا ختم کر دیا ڈڈ تین سال میں ایک انسان پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک تبدیل ہو کے نیا انسان بن جاتا ہے اس کی جگہ بھی. نہ رکھے ہوئے مار بھی رہا پچھلا مرتا ہے نہ آپ پیدا کر کے مرتا میٹابولزم کا چکر چل رہا ہے تو وہ تو ہر نامہ یہی کر رہا ہے یو خرج منل میے و یو خا من ہے لونگ کو ڈیڈ بنا رہا ہے ڈیڈ کو لونگ بنا رہا سائکل آف لائف چل رہا سائیکل آف میٹر ہے وہی میٹر آپ میں آتا ہے زندہ ہو جاتا ہے پھر زمین کو واپس مل جاتا ہے وہ کسی شکل میں ہو چند چیزیں ہمارے اندر جو ڈیڈ ایلیمنٹ دکان سے آپ کو پاکستان کے اندر ہزاروں میں نہیں اگر آپ جتنا ایک بندے کے اندر ان ایلیمنٹس کی ریشو ہے بازار سے لینے جائیں تو سینکڑوں میں آپ کو مل جائے گا ابھا کرو بندہ بنالو لو ڈاکٹر صاحب وہ جو اس کے اندر زندگی ہے وہ کس نے پھوکی وہ اسپارک کس نے دیا زندگی کاربن ہے واٹر ہے نائٹروجن ہے کیلشیم ہے فاسفورس سلفر میگنیشیم اینڈ ٹریس ایلیمنٹ کاپر وغیرہ جاؤ جا کے حکیم صاحب کو وہ جو بیچنے والے ہمارے جڑی بوٹیاں بیچتے ہیں دوائیاں بیچتے ان سے جا کے دیکھ بندہ بنا لو یہی ہے نا تیرے اندر جو کچھ تو کھاتا ہے یہی چیزیں تیرے اندر آتی ہیں تیرے اندر آ کے وہ زندگی بن جاتی تو سے نکل جاتی ہے موت بن جاتی ختم ہو جاتی ہیں. پھر واپس چلی جاتی یہ سائیکل آف میٹر فرام ڈیڈ ٹو لگ فرام لگ ٹو ڈیڈ کون چلا رہا ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں نہ آتی ہو اور عام آدمی اس پہ یقین کر کے بیٹھا ہے ہر لمحہ زندگی میں سے موت اور موت میں سے زندگی نکل رہی ہے وہ یہ کام یہی کر زمین کی مثالیں نہیں دیتا انمشل موت جس نے اس کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے کتنا تجربے کار ہے اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا پیسہ یون علی کا و کالن و رف خل جدید پاؤ اور ایسا ایلمنٹ جو تمہارے ذہن میں بہت مشکل ٹوٹتا ہی نہیں اس سے کسی کو بنایا ہی نہیں جا سکتا تم وہ بن جاؤ پسا یا پھولو نہ سوال کریں گے پھر کہ کون بنائے گا ہمیں کون ہمیں دوبارہ بنا دو نا فرمایا انا بھی جواب دیجیے اللہ جی فاطا رقم جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا ریسائکلنگ ہوتی ہے لفافے وغیرہ یہ پلاسٹک کے اور یہ گتے وغیرہ اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں آپ کے کچرے والے ڈرم سے اور پھر وہی وہ بنا کے دوبارہ آپ کو دے دیتے ہیں. جس نے پہلی دفعہ بنا دیا مشکل اس کے لیے کوئی نہیں پیسہ یوں نہ رہو وہ آپ کی طرف دیکھ کے سر کو ہلائیں گے مٹکائیں گے ٹھیک ٹھیک ٹھیک سمجھ گئے واقولو کہیں گے سرکار یہ ہوگا کب میرا پیو بھی سو سال تک مر گیا میرے بھی بال چٹے ہو گئے ابھی تک تو ہوا کوئی نہیں اگلا سوال یہ ہوگا ویا کو متا ہز ال تم سادے کے یہ جو آپ کہتے ہیں جی فیصلہ ہوگا وہ کب ہوگا متا حاض متا ہاضل وا جو ان کن تم <صادقين> اور وہ کہتے ہیں سرکار یہ وعدہ جو ہے یہ ہوگا کب اگر تم سچے ہو ہمارے سامنے بھی کر کے دکھاؤ کہیں وہ کہتے ہیں لقد هَذَا نَحن مِن قبل یہ وعدہ ہم سے بھی اور ہمارے باپ دادا سے بھی کیا جاتا رہا انحاظ اللہ خاطر تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں سرکار سلام ابھی بھی ڈرا ڈرا کے بےچارا خود مر گیا ابھی تک تو کوئی نہیں قیامت آئی آپ بھی جانے والے ہیں قیامت ابھی تک کوئی نہیں آئی یہ وعدے ہیں ڈراڈرا کے مار دیا آپ نے متا ہوں بول آسا یقین قریبا نبھی آپ آب کہیے شاید یہ قریب ہی ہو آسا یقریب اب یہ آساخ کیوں کہا کیا اللہ کو بھی پتہ نہیں کہ کب آئے گی بتایا کیوں نہیں کتنے ہزار سال بعد آئے گی آشا آئی یقین قریب ہو سکتا ہے کہ قریب ہو یہ کنفیوز کرنے والا جواب کیوں دیا ہو سکتا ہے میں بھی ٹو مارو اب چونکہ سوال کیا گیا اللہ سے رسول کے ذریعے یہ کب ہوگا تو ہمارے لیے تو وہ دور ہو سکتا ہے مگر اللہ کے لیے تو وہ قریب ہے تو جواب اللہ کے نختے نظر سے دیا جا رہا ان نہ ہو میرا راہو نہ ہو راہ و نبی نے قیامت بڑے دور نظر آ رہی ہے اور ہمیں سر پر کھڑی نظر آ رہی وہ نہ راہ و قریب ہم اس کو نزدیک دیکھتے ہیں کیوں روح النا پچاس ہزار سال کا تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ہوتا ہے تو تمہیں کیا جواب دے ان یوم رَبِّكَ كَأَلْفِ سنا سن تَعُدُّونَ تم میں سے کسی کو پرور ہزار سال بھی زندگی دے دے تو گویا ایسا جیسے ایک دن تو جواب اپنے نقطۂ نظر سے دیا ہے اور جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کتنے دیر رہ کے آئے ہو ساتھ سال کا بندہ ہو کے مر گیا اٹھے گا تو پوچھا جائے گا سرکار وہ زندگی کے اور یہ جو آپ قبر اٹھایا نا زمین سے اسی کو کہا جائے وہ کیا کہیں گے ممباسان کا دینا ہمیں ہماری خواب گاؤں سے کس نے اٹھا کھڑا کیا شادی مالسینا تو ہم وہ ای ڈی ہم بے سے شاہدہ عالم سم وارم و جلود ہوم بے یا جلد بھی گواہی دے گی ہاتھ بھی گواہی دیں گے پاؤں بھی گواہی دیں گے تو وہ ڈاک کے ذریعے تو نہیں دیں گے نا جیسے ووٹ دیتے ہیں لوگ ڈاک کے وہاں ہوں گے تو گواہی دیں گے کم لب تم فل ارد عادت نہیں زمین میں کتنا عرصہ پڑے رہے کالو ل یا کہیں گے ایک دن رہے ہم پھر خود ہی شک میں پڑ جائیں گے یار ایک دن بہت لمبا ہوتا ہے او باز یوم یہ ہمارا خیال ہے دن کا کچھ حصہ رہے خود ہی کہ ایک دن خود ہی شک میں پڑ گئے نہیں یار ایک دن تو بڑا لمبا ہوتا ہے لبنا یوما او باز یوم الا خلیلن لو کنتم تعلمون کاش تمہیں اس وقت پتا چل جاتا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ہو اس وقت تو تم یو پلازے بنا رہے تھے جیسے تم نے کبھی آنا ہی نہیں, نہیں بڑی لمبی زندگی ہے اس وقت تو کیا ٹائم پاس کر رہے ہیں کیا کرائم پاس کر پھر ہم دیکھ رہے ہیں کیا ٹائم پاس کر اس وقت تو یہ پاس ہی نہیں ہوتا تھا تم سے لکم کن تم تالا مون کاش تمہیں اس وقت چل جاتا تم پانی کا ایک بلبلا ہو جس کی گارنٹی کوئی نہیں چلتا رہے تو دو گھنٹے چلتا رہے اور چل بجنا شروع ہو تو بنے اور ٹوٹ جائے اقبال نے کہا نا کہ پوری ہستی کی پوری کائنات جو ایک سمندر کی طرح ہے ہستی سے زندگی ایک سمندر ہم سے پہلے ڈھیر سارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کلزم ہستی سے تبرا ہے ماندے خباب تو ایک بلبلہ ہے جو سمندر کے پیٹ پہ اٹھا ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ کلزم ہستی سے ابھرا ہے تو ماندے حباب اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب یہ بلبلہ پوٹنے سے پہلے پہلے ہے کیا کمائی کرتے فصا یون وے دونوں السا ہوں کو لو نہ متا ہوں کل آسا کون کریبا کہیں فرمایا آسا کو دِفال ہو سکتا ہے وہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے ردیف اس کو کہتے ہیں جو اونٹ پہ یا گھوڑے پہ پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں راج مالک وہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی تم تو سو سال کا پروگرام لے کر جا رہے ہو لیکن وہاں لکھ دیا گیا کہ زور کی نماز آج اس نے نہیں پڑھنی آج زور اس کے مقدر میں نہیں آج کا سورج غروب ہوتے اس نے نہیں دیکھنا اور تم سو سال کا ایجنڈا لے کے جا رہے تمہیں کیا پتا زندگی تمہارے ایجنڈے اور تمہارے مینوں کو دیکھ کر طے نہیں ہوتی کہ تم نے کتنا لمبا پروگرام بنایا ہے یہ کسی اور کے پروگرام کے تحت طے ہوتی ہے اور ڈھیر سارے لوگ اپنے وہ پروگرام ساتھ لے کے صندوق میں بند ہو جاتے راد ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ لگیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا فقد قامت قیامت ہوں جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی جب بچہ اٹھ کے پیپر ممتحن کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو اس کا ریزلٹ نکل آیا ہے اب اچھا ہے یا برا ہے اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو سکتی آپ گھر جا کے وہ سب کو ریوائز بھی کر لے پیپر پہ کی اس پہ سچویشن پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا سٹیٹس تو وہی ہے جو لکھا ہے وہاں پہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے جب تم مر گئے تو تمہارا پیپر سیل کر کے تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بازو پہ نام لکھ کے لگا دیتے نا بی یا فلام یہ بی یا فلاں تیرے گلے میں لٹکا دیا جائے گا یہ تیرا بیبی ہے ایک کتاب اک اپنی کتاب خود پڑھ کفا نفس کلی والے کا حتیبہ اسی لیے قبر کے اندر یہ اچھا ہے تو اچھا ساتھی ہوگا برا ہے تو برا ساتھی ہوگا اچھا ہے تو پنس دے گا برا ہے تو دہشت پیدا کرے گا آدمی پہلے ہی تنگ اور اس کے ساتھ کوئی ہے آدمی آ کے ایسا بیٹھ جائے جس سے طبیعت جو ہے وہ نباہ کرتے چاہے وہ کی نماز کیوں نہ ہو تو آدمی کے لیے یہ ایک گھنٹہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے طرح طرح کی خوشبوئیں نکل رہی ہیں اس کے بدن سے تو عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے آدمی کو اس وقت تو یہ ساتھ ہی جائے گا پھر اور آدمی اسے کہے گا بڑا بدسورت تو تو سرکار کیا کروں آپ نے تو بنایا ہے مجھے میں تیری تخلیق ہوں تو میرا فنکار ہے یہ جو بدبو کے ببکے تو میں آ رہے ہیں یہ سرکار ت نے پیدا کیے میں تیری بنائی ہوئی تصویر ہوں آپ تو اچھا لگوں یا برا لگوں اب تو ہم نے کیا تک رہنا ہے ایسا یقینا قریبا یا جس دن تمہیں بلائے گا ایک کال دینی ہے اللہ نے اس کے لیے فیکٹریاں نہیں لگانی پاکستان میں ایک اللہ تعالیٰ کو سٹیل مل لگا دے سارے پاکستانی بناتی جاؤ تم ہندوستان میں لگا دے سارے ہندوستانی بناتے جا ایک کال اس نے دینی ہے اور اس کال کا نام اللہ نے رکھا ہے کھڑکی اٹھا <وَاهِدَا> وہ ایک جھڑکی ہوگی یم ضرور وہ سارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ جھڑک ہوگی پیار کا بلاوا نہیں ہوگا رب بڑے غصے میں بچہ سکول سے لیٹ ہو جائے تو ماں پھر جو پیار کی آواز دیتی ہے نا باہر کچن سے ہی بچہ سکھڑ کھڑا ہو جاتا ہے فائن زجرا کی تمنا نہ کرو وہ بڑی سب جھڑکی ہو. یوم حکم جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم کھڑے ہو جاؤ اذا فرمایا ما خلکم ولا بات اللہ کا نفس واحر ما خلک تمہارا پہلی دفعہ تخلیق کر ولا بات بعث کا لفظ ہوتا ہے کسی بنی ہوئی چیز کو ری انسٹیٹ کر دینا اس کو تخلیق نہیں کہتے بنی ہوئی تو وہ پہلے ہی ہے بس اٹھا کے کھڑا کرنا پہلی تخلیق ما کو کم تمہیں پہلی دفعہ بنانا ولا با تو کم اور نہ دوبارہ بنانا اللہ کا نفس وعدہ ہمارے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو بنانا یعنی یہ جو تم شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر آئے قیام تک پیدا ہو گئے تم سب کو بنانے کے لئے مجھے اتنی بات کرنی ہے جتنی میں تم ایک کو کرتا ہوں نا کون ایک بنتا ہے میرا ایک کون ہی خرچ ہونا ہے تم سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ آدمی جمع جب کراتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سو سو پچاس پچاس دس دس کر کے کرواتا ہے سائن اتنا ہی لگتے سو پیا بھی نکالیں تو آپ کے سائن اتنا ہی ہوں گے ایک ملین بھی نکالیں گے تو سائن تو نہیں ہی بلین بھی نکالیں گے تو سائن تو اتنے, تو سائن تو اتنے میں ایک بناؤں یا بلینڈ ٹریلین بناؤں میرا تو کلمہ کون لگتا ہے نا بنو بن جاتا میرے سائن اتنے لگنے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو میں تھکوں گا نہیں فکر مت کرو کیسے بنائے گا ہو سکتا ہے میری باری آنے تک اسکول میں جب مار پڑ رہی ہو نا بچے کو کلاس میں ماسٹر صاحب نے کلاس پوری کھڑی کی ہو. اور بچوں کو نیوٹریشن ہو رہی ہو بچوں کی تو اس وقت بار بار گڑی دیکھتا ہے اسٹوڈنٹ یا اللہ میرے آنے تک پیریڈ ختم ہو جو آخر والا ہوتا ہے نا اسے یہ امید ہوتی ہے کہ چلو پچھلے کو دو ڈنڈے اور مار رہے ٹائم خرچ ہو جائے میرے آنے تک پیریڈ ختم ہو جائے گا جان چھوٹ جائے گی فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بناتے بناتے تھک جوں گا تو کہوں گا چلو یہ محمد نہیں بھر ہے جو باقی رہتے ہیں وہ خلی بلی یاد ہے میں نہیں سے حساب کتاب کر لے آخری آدمی تک میں جھڑکی دوں گا تم کفن کو سیٹ سے نکل آؤ جو جس حال میں مارا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اتنی سی بات یوم روکی بونا کلیلا اس دن تم اس کی تسبیح کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے. اوس دن انکار کوئی نہیں کرے گا اور تم گمان یہ کر رہے ہو گے کہا بہت تھوڑا لیٹ کچھ بھی نہیں ہوا ایک دم اٹھا کر کے دیر کو نہیں لگے گی یا تا آر آف نہ بین ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے ایسا لمبا ہو جائے تو آدمی بھول جاتا نا کوئی رستے میں ملے اسلام وعلیکم وعلیکم السلام آپ نے پہچانا مجھے جی آپ نے غور سے دیکھا ویری سوری میں نے میری ملاقات آپ سے فلان جگہ ہوئی تھی فلانہ اچھا اچھا, اچھا اچھا ریکال یور میموری فرمایا یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو اسی لیے تو دعوی کریں گے یہ میرے اتنے پیسے کھا گیا میرے اتنے پیسے وہاں کو یہاں تار تھوڑا کرائے گا مجھے پہچانتے ہو یوم یور ہی و ابھی وہاں تو بھاگ رہے ہوں گے اتنا ٹائم نہیں گزرے گا کہ تم بھول جاؤ تمہیں اسٹینڈ اسٹل کر دینا کسی نے پھر تمہیں دوبارہ ایکٹیویٹ کر دینا جیسا را فون بھائی ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں دوستوں کے بارے میں یاد ہوگا اس لیے کسی سے کو آگ میں دے کے کہ سرکار آپ تو ہمیں ڈراتے تھے آپ کے ڈرانے سے ہم تو بھاگتے باغتے جنت میں گھس گئے یہ آپ کدھر چلے گئے یہ میں آپ کو جو کہتا تھا وہ میں کرتا نہیں آپ کو شفا ہو گئی اب ایک ڈاکٹر کے سر کو اگر درد دوسرے کو پینا ڈول دے دیتا وہ کھا لیتا ہے اور ڈاکٹر صاحب خود نہیں کھاتے تو ظاہر اس کے سر کو آرام آگے تو ان کو آرام نہیں آئے گا یہ دیکھے ہو ڈاکٹر میں خود بخود ہی آ جاؤں ہوتا یہ جو الیکٹریشن وغیرہ ہوتے ہیں ریمائنڈنگ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چارج آ جاتا ہے کو ہاتھ تو سی حرکت کرتی ہے। بدن میں اس کے ہے بدن میں عام آدمی میں وہ نہیں ہوتا ڈاکٹر کا ایسا نہیں ہوتا کہ دوائیاں دیتے دیتے ڈاکٹر صاحب کو خود ہی شفا بلکہ ان کو بیماری لگ جاتی ہے ان پہ دوا کم اثر کرتی ہے پھر ہاسپٹل ڈیزیز کو کہتے تو اس دن تم اس کی تعریف کرتے اٹھو گے اور تمہیں یہ پیریڈ کو زیادہ لمبا نہیں لگے گا اللہ نے فرمایا کہ تم بور نہیں ہوگے یہ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ہوتا ہے آدمی سو سو سو سو کے تھک جاتا ہے پھر اٹھتا ہے گھڑی دیکھتا ہے کہتا ہے یار ابھی تک صبح نہیں ہوئی سردیوں کی راتوں میں پھر سو جاتا ہے ہمارے یہاں تو رات کو لوگ سوتے ہی ایک بجے بارہ بجے دو بجے نا دیاد کی بات کریں یا مغرب کے بعد کھانا کھا کے بڑی مشکل سے اشاع پڑتے ہیں اور فوراً سو جاتے ہیں ان کی رات لمبی ہوتی ہے ہماری نیو وہ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں مرغے کی آواز سننے پر کہیں کوئی چڑیا بورے گی اللہ نے کہا ایسی بھی نہیں ہوگا کہ تم بار بار قبر میں کان لگا یار ابھی تک وہ الارم بجا کوئی نہیں قیامت نہیں آئی تم بور نہیں ہوگا بلکہ جب بھی اٹھو گے تو جو تم سے ملین سال پہلے مرا تھا وہ بھی یہ کہے گا یار پورا دن بھی نہیں آرام کرنے دیا ممبا کا نام میں مرک دینا واکل ابادی یقول لتیح آستان میرے بندوں سے کہو کہ اچھی بات کہا کرے اچھی بات کیا کریں اچھے طریقے سے بولا کریں محنت کا خیال رکھیں یا اللہ کی ہدایت بندے میرے ہو میرا نام تو بدنام نہ کرو چال کا خیال رکھا کرو حال کا خیال رکھا کرو کیسی کیسی ہدایات دی ہیں روزے میں ہونٹ چپڑ کے رکھا کرو بال بنا کے رکھا کرو کافر یہ نا دیکھے کہ لگتا ہے جیسے موت ہوئی ہوئی آفس میں بیٹھے منہ لٹکا ہوئے ہے جمایاں آ رہی ہیں بال بیچے کیا پتا چلا روزہ رکھا مکروہ ہے برے حال رہنا روزے میں مکروہ ہے اور ہونٹ چپڑ کے رکھو کافر یہ نہ سمجھے کہ اس کے رب نے اس کو مشقت میں ڈال دیا شریکہ ہے نا شریقے میں یہ ہوتا ہے کسی نے کہا وتھ شریکہ وسیئے اندر روئیے بار ہتیے شریکا ہے کافر یہ نہ کہے شیطان یہ نہ کہہ دے ڈٹ کے رہو میدان جنگ میں جاؤ تو پیٹ نہیں دکھانی تم بھاگو گے دھبا میرے نام پر لگے گا کٹ جاؤ بات نہیں دی. اس زندگی سے ابھی زندگی دوں گا اسی لیے مجاہد کو کیا کہا لوگوں کو قیامت کا دوں گا تمہیں میں فورن ہینڈ ٹو ہینڈ تو دے گا میں یو تفی سب اموات بلیام ولابین اللہ اموات بلیام یو ذکول رہا ہے فرمایا زندگی لگا دو دعو پر وعدہ کرتا ہوں یہ ہاتھ سے نکلے گی دوسری پکڑا دو وہ مردے نہیں مردے مت کو جو تمہیں قیامت کو ملنی ہے اسے ابھی مل جائے گی وہاں وہ فیڈ بھی کیے جا رہے بہندارا محمی اس ذاکی تو ڈھبا کس کے نام پر لگتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو کریکٹر سے بڑی دلچسپی رحمان <هَوْنَن> رحمان کے بندے تو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہم کے چلتے اس آدمی کے اندر اعتماد ہوتا ہے اس کی چال بتاتی ہے کہ اس کی جیب میں پیسہ اور پیٹ میں روٹی ہے ٹانگے چوڑی ہو جاتی ہیں، ایسے کر کے چلتا ہے مسلمان جب پہلا عمرہ کرنے گئے تو بیمار ہو گئے تھے مدینے کے اندر پھر کچھ ایسے حالات بھی رہے کہ ٹھیک طریقے سے ملا بھی نہیں کھانے پینے کو بھی نہیں ملا کافروں نے یہ کہہ دیا کسی کے منہ سے نکلا کہ یہاں ہوتے تھے تو دیکھو کیسے ہوتے تھے، پیلے زرد ہو گئے پتہ چلتا کہ انہیں ہو گیا بےچاروں جان کوئی نہیں رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اللہ کو ہے تو بڑی ناپسند مگر آج نہیں آج پھر ٹانگے چوڑی کر کے رمل اس کا مطلب دوڑنا نہیں جیسے جیب کٹ کے دوڑتا ہے آدمی وہاں پہ آدمی سر تیز دوڑتے ہیں بعض کہ جیسے کسی کی جیب کاٹ کے دوڑ رمل کا مطلب ہے اکڑ کے چلنا ایسے کر کے فرمایا شانہ نندا کر رہا ایسے کر کے چلو پہلوانوں کی طرف تو اللہ کو بڑی ناپسند وگر آج بات شریقے کی آج اکڑ کے چلو اسی لیے کہا گیا کہ آلم کے ہاتھ میں اگر پیسے ہوں تو ضروری نہیں کہ اس کے دل میں بھی ہوں گے یہ تو اس لیے ہے کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس ہیں اور اس کے پاس کوئی نہیں مام یوسف رحمت اللہ علیہ اشرفیوں کا ڈھیر لگایا ہوتا اور اس طرح ہاتھ ڈالتے تھے اور ایسے کر کے انہیں اوپر سے گراتے تھے کڑ کڑکڑ کڑ کر سونے کے سکے دوسرا ہاتھ ڈالتے تھے ایسے کر کے جیسے ہمارے یہاں کھلاڑے میں دانوں کے ساتھ لوگ کھیلا کر کڑ کڑ کر بندہ آیا اس نے کہا کہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ نہ ہوتا تو حکمران ہمیں ہاتھ کا رومال بنا لیتے اب انہیں پتا کہ یوسف کے پاس پیسہ ہے نہ رشوت لے گا نہ فتوا تبدیل کرے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو کرائیٹیریا بنایا تھا رولز اینڈ ریگولیشنز یہ تھے کہ جج جو بنے گا ایک تو وہ صاحب نصب ہوگا کسی بڑی فیملی کا ہوگا دوسرا اس کی تنخواہ مقرر کی جائے یا تو وہ پیسے والا خود سے ہوگا کا بینک روڈ کو ہونا چاہیے یا اس کی تنخواہ اتنی مقرر کی جائے کہ رشوت نہ لے دیکھیں رشوت اگر لوگ لیتے ہیں اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہم نے اختیارات ان کو زیادہ دے دیے تنخواہ تھوڑی دی تو اختیارات کو وہ پھر مس یوز کرے گا نا ہمارا پاسپورٹ سیکٹری جو امبیسی کے اندر ہوتا ہے گریڈ اٹھارہ کا افسر ہے کے سائن کرتا ہے اپنے پاسپورٹ پر وہ کس کے آڈر سے پاسپورٹ ایشو ہوتا ہے کے. سائن کون کر رہا ہے یہ گریڈ اٹھارہ کا افسر اتنے سارے اختیارات ہیں اس کے اندر تنخواہ کتنی ہے آٹھ ہزار پاکستانی پاکستان میں آٹھ ہزار تنخواہ اس کی اختیارات دیکھیں تو کرے گا کہ نہیں کرے گا تنخواہ زیادہ کرو اختیارات کم کرو پھر مٹنگ فرمایا صاحب نصب ہوگا یہ مت سمجھے گیا تھا اس کے پیچھے حکمت ہے شاید نصب ہوگا بڑی فیملی سے تعلق رکھنا ہوگا تو کسی چودھری کے دباؤ میں نہیں آئے گا جینیٹکلی وہ بھی چودھری وہ بھی بڑا کوئی اسے اپنی ٹاورنگ پرسنالٹی سے امپریس نہیں کر سکے گا اس لیے کہ وہ بھی وہی ہے کوئی کسی نچلی فیملی سے لے کے آئیں گے چھوٹی فیملی سے لے کے آئیں گے تو کیونکہ بچپن سے وہ ان کے زیر اثر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے باپ نے ان سے ادھار لے کے کھایا ہوا ہو ہو سکتا وہ برتن لے کے یا ان کا دروازہ بجا کے سال ہم جاتے ہیں ہمارے مدرسے کے تالب ہم جاتے ہیں محلے کے اندر مانگنے کے لیے سالن اور ایک کی پیالے میں دال بھی ہوتی ہے اور ساگ بھی ہوتا ہے اور گوشت بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے روٹیاں کوئی ٹوٹی کوئی شام کی کوئی جب اسی دروازے سے وہ مان کے کھا رہا ہے کل وہ مولوی اسی بندے کے ساتھ آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر سکیں گا کبھی بڑی سیری سی بات تو اس لیے کہ صاحب نصب ہوگا تو کسی سے دب کر فیصلہ نہیں دے گا اسی لیے تو قاضی شورہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا دعویٰ خارج کر دیا فرمایا آپ پروو نہیں کر سکے اپنے دعوے کو اس کے پاس پوسیشن از دی 90% پرسینٹ آف لا نائن پوائنٹ آف قبضہ مال کی جو ہوتی ہے یہ 90% فیصد ثابت ہوتی ہے 10% پرسینٹ اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ چیز میری ہے آپ کا قبضہ نہیں ہے تو آپ کو تو 100% پرسینٹ ثابت کرنا پڑے گا یہ میری فرمایا میر المن اس کے پاس ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا گوال آئیے فرمایا یہ غلام فرمایا آپ کے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئے کہ غلام کی گواہی اپنے آکا کے حق میں قبول نہیں ہے وہ اس کے اثر میں تو پتہ میں نے نوکری کرنی شریعت تو یہ کہتی ہے اپنے ملازم پکڑے پکڑی گوائیاں دلوا رہے ہو تم لوگ سریت یہ کہتی ہے کہ ملازم کی گواہی قابل قبول نہیں ہے ستتا میری نوکری خطرے میں سچ بول کے انہیں پیٹ پہ لات مار ہے اپنے فرمایا یہ حسن اور حسین فرمایا اولاد کی گواہی باپ کے ہاتھ میں قابل قبول نہیں ہے. فرمایا آپ نے سنی ہے وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ یہ دونوں سیدہ شباب و عالل جن ہیں جنت کے جو نوجوان ان کے سردار ہے فرمایا ہاں اگر وہ جنت میں ہیں یہاں قانون کی بات ہو رہی کازیشوریا میں جان تھی نا اسی طرح دوسرے صاحب کو جج بنایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس رضی اللہ کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا کسی اور کے درمیان جی چلیے عدالت میں چلتے عمر فاروق رضی اللہ عمیر المومنین بھی ہیں پھر طبیعت کی سختی بھی ہے ویسے شیطان کا دیکھ کے پشاب نکل جاتا ہوں باقی کی چھوڑے بات ہے جس گلی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شیطان بیا وقت داخل ہو جائیں شیطان اتنا انی فیل کرتا ہے تنگ اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا مخرج جو اسے نظر آتا ہے اس میں سے وہ بھاگ کے نکل جاتا ہے قاضی نے آپ کو کرسی پیش کی بیٹھنے کے لیے آپ نے کھڑے کھڑے اس کو ڈسمس کر دیا فرمایا تیری عدالت میں امیر المومنین نہیں آیا تھا دو مدعی اور مدعا آلے تھے تو جگ ہے تو نے فیصلے سے پہلے مجھے پروٹوکول دے دیا اس کا مطلب ہے کہ میرا اثر تیرے دل و دماغ پر ہے تو انصاف نہیں کر سکتا اوپر جاؤ اس کو انصاف تو وہ کرے گا جو عمر کو بھی کھڑا کرے گا اور دوسرے کو مدعی کو بھی کھڑا کرے گا مدعا کو بھی کھڑا کرے گا تو اس کے پیچھے یہ نفسیات وکول احبادی یقول اللہ تحسن میرے بندوں سے کہو کہ اچھی بات کہا کریں اچھے سے بات کیا کریں کوئی کسی سے بات کرے تو یہ بتایا کہ یار مسلمان بڑے پولائٹ ہوتے ہیں بڑے مینرز والے لوگ ہیں ٹکٹس والے لوگ ہیں تو جب تمہاری تعریف ہوگی لا پھولے گا نا خوش ہوگا میرے بندے کی تعریف ہو رہی اس لیے پر میں شکل سورج بنا کے رکھا کرو. ڈاڑی میں کنگی کر کے رکھا کرو خوبصورت لگو جب کوئی آپ کے بچے کی تعریف کرتا جی ماشاءاللہ بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت بچہ ہے جی. تو آپ کا خون سیروں بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا آپ اللہ کو جتنا بچہ آپ کو پیارا نا اس سے ننانوے پرسنٹ زیادہ پیارے فرمایا میں ننانوے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں جب آپ کی کوئی تعریف کرے گا خوش ہو کیا بولتے ہیں کیا چلتے ہیں تو عید الرحمٰن سلام تو اللہ تعالی آپ کی چال پر بھی نظر رکھتا ہے یہاں تک ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں پتا کہ تیرے رب کو تیری کون سی آداب بھاتی ہے اللہ کے رسول کے اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا کہ مجھے اس کی یہ ادا بڑی دو چیزیں ایک تو ان کا حلم تھا فیصلہ جو بھی کرتے تھے بڑا سوچ سمجھ کر فوری ایکٹ نہیں کرتے تھے سوچ سمجھ کر اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھ پھر فیصلہ کرتے دوسرا ان کی چال بڑی تحمل والی بڑی پٹبار میچیور چال اور میں آپ کو کہ رب کو یہ دو چیزیں لڑکے مجھے بڑی پسند ہے اس سے پسند کرتا تو کل عبادی میرے بندوں سے یہ کہو یہ قورت ہے اچھے طریقے سے بات کرو تاکہ کوئی جہاں بھی تمہارا ذکر کرے تمہاری تعریف وہ تیری تعریف نہیں ہوگی وہ میری تعریف ہم تو اسی لیے نا قولی کہ ہم خود کہیں سبحان اللہ اور حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ کے کہہ دے سبحان اللہ کیا بنانے والا کیا بنایا ہے اسی لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور بہترین جلیس کون سا ہے بہترین کمپینین کون سا ہے جس کو کمپنی دی جائے یا اس کی کمپنی لی جائے اس کے پاس بیٹھا جائے بہترین ساتھی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زک اللہ کو ہو اسے دیکھو تو اللہ یاد آئے پہلی نشانی یہ میں جامعہ فاروقیہ میں گیا تھا بس اللہ اللہ جس پہ نظر پڑتی تھی اللہ, یاد اللہ کیا نور کیا سادگی کیا وکار ہے وضو کرنے بیٹھے دل کرتے وضو کرتے دیکھتے رہو کبھی دینی مدرسے کا آپ چکر لگا کے دیکھیں جیسے کہتے نا کہ ایک مردے کو غسل دینا ہزار وازوں سے پر بھاری ہے ہزار درس سننے سے ایک مردے کو غسل دینے کا زیادہ اثر ہوتا ہے اس طرح سنی سنائی باتوں کبھی مدرسے کا چکر لگ جائے کسی جامعہ کا تو دیکھیے آپ یہ لوگ ہیں کیا من ذکرکم اللہ کو یا تو اسے دیکھو اور تمہیں رب یاد آئے جس کا دیکھنا جس کو دیکھنا تمہیں رب کو یاد دلا دے تمہیں اللہ یاد آئے سبحان اللہ کیا ہے وہ ذک کرا کو زیادہ کو اور جب وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ کرے تمہارا ٹائم ضائع نہ وہاں سے نکلو تو کچھ لے کے نکلو دوسری نشانی یہ ہوگی عمل ہو الْآخِرَةُ عَمَلُو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی اسٹارٹ کر کے بھیجے یہ تین نشانیاں اس قسم کے اللہ کو بندے پسند ہیں چاہتا اس قسم کے آپ کے ساتھی ہوں یا ایسے لوگوں کے آپ ساتھی ہوں الحمد اللہ رب العالی